رحمان غالباً بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث میں غالباً نظار ایک سو وعن ابن قال ابا سے فرماتے کہ حرام کے متعلق یعنی کافر قرار دیا جاتا ہے ایک انسان اگر حلال کو کیا سمجھے حلال سمجھے مطلب یہ ہے کہ حلال کو حلال سمجھنا اور حرام کو ہمر حرام سمجھنا یہ ہمارے اوپر لازم ہے ہم اپنی طرف سے کسی حلال کو حرام نہیں قرار دے سکتے اور کسی حرام کو حلال نہ دے سکتے ہیں اور نہ دینے کا حق ہے اور اسی طرح کسی حلال چیز کو حرام قرار نہیں دے سکتے کیونکہ ہمارے لیے اتباع کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حادث موجود ہے اسی ذات مبارک موجود ہے اللہ جلشانو فرماتے لقد کان لکم فی رسول اللہ بے شک ہے تمہارے فائدے کے لیے تمہارے رہنمائی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنہ بہت اچھا نقش قدم اور اس پر نقش قدم پر چلنا مطلب یہ کہ مسلمانوں کی جو کامیابی ہے وہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے اس کے عمل میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جیسے اس نے زندگی گزاری اسی طرح ہمیں بھی گزارنی چاہیے متفقن وعن رضی اللہ تعالی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انني اجيد من كاره ما افيره اكلت ما افيره فدخل على احداهما فقالت له ذلك فقال عليه الصلاه والسلام فقال لا باس شربت عسلا عند زينب بنت جحش فلن اعود له وقد حلفت لا تخبروا بذلك احدا يبتغي مرضات ازواجه حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہے یہ واقعہ پیش آیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج متحرات میں سے حضرت زینب کے پاس چلے گئے تھے زینب بنت جہش تو یہ وہی ہے جس کا نکاح حضرت زید کے ساتھ ہوا تھا بعد میں زید نے جب طلاق چھوڑ دی تو نبی قریف صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا نکاح آسمانوں میں اللہ نے کروایا تو زینب بنت جہاز کے پاس نبی قریف صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو حضرت زینب نے اصل پلا دیا مطلب یہ ہے کہ شربت بنا دی کس سے شہد سے اور وہ شہد سے شربت بنا دیا اور اس کو پلایا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب وہاں تھوڑا سا اس نے دیر لگائی بیٹھے رہے ہیں جب نکلنے کا وقت آیا تو کہتی ہے کہ فتح صحیح تو ان کہ ہم نے طے کیا معاملہ طے کیا میں نے اور حسن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہم میں سے کسی پاس کی پاس بھی آ جائے تو ہم نے ایک ہی بات کہ بات یہ کہنی کی اللہ آپ کے منہ مبارک سے کیا وہ آ رہی ہے کس کی مغافیر کی محافیر ایک قسم کا پودا ہوتا تھا عرب میں یہ ملتا ہے کھانے میں میٹھا ہے لیکن بعد میں اس کی بدبو بڑی عجیب سی پھیلتی ہے جو کہ عام طور پہ لوگ اس کو پسند نہیں کرتے جیسے کہ مولی انسان کا لے تو بعد میں منہ سے بدبو آتی ہے یا اسی طرح لہسن کا لے تو یہ بھی مغافیر بھی اسی طرح اس چیز تھی تو انہوں نے یہ بتا دیا کہ جب بھی ہم میں سے کسی کے پاس آئے تو ہم یہ کہہ دیں گے کہ یا رسول اللہ آپ کے سے مغافیر کی بو آ رہی ہے آپ نے مغافیر کہا تو یہ بات ہم کریں گے تو اتفاقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی کے پاس چلے گئے غالباً حضرت حفصہ یا حضرت عائشہ کے پاس عام روایت میں یہ آتا کہ حضرت حفصہ کے پاس چلے گئے تھے اس نے یہ بات کر ڈالی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں ہے میں نے وہاں حضرت زینب کے پاس جا کر اس کے پاس جب گیا تھا تو اس نے شہد پہلایا تھا تو آئندہ میں شہد نہیں پیوں گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خسم اٹھا لی تاکہ اس کی بھی دل جوئی ہو جائے اور دل میں کچھ نہ گرے اور دوسری بات یہ کہ اس بات کی خبر تم نے نہیں دینی کس کو زینب کو تاکہ اس کی نہیں بھی نہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیگمات کا دل کا وہ رکھنے کا کیا کیا یعنی معاملہ کیا حرف سے یہ حالت عائشہ سے وعدہ کیے کہ آئندہ میں نہیں پیوں گا جب وہ بدبو آ رہی ہے آپ کو نہیں پسند اور کہا کہ زینا کو یہ بات نہیں بتانی تاکہ اس کی کیا نہ ہو یہ شکنی نہ ہوجنہ نے اس پر سور تحریم والی آیتیں اتاری فرمایا ہر رما اللہ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام نہیں کیا تھا حرام حلال چیز کو حرام کرنا نہیں بس مطلب آپ نے اوپر پابندی لگائی کہ آئندہ نہیں پیوں گا یہ تو نہیں کہا کہ آئندہ اعتقاد رکھوں گا کہ اس کو میں حلال ہی نہیں سمجھوں گا نہیں نہیں مطلب تمہاری دلجوئی کے لیے آئندہ نہیں پیوں گا بس لیکن پھر بھی اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یہ کہنا بھی تمہیں کیا نہیں ہے یہ بھی مناسب نہیں تھا کہ آئندہ میں نہیں پیوں گا تو تم اپنے بیگمات کی رضامندی طلب کرتے ہو مطلب یہ ہے کہ بیگمات کے رضامندی ٹھیک ہے نا جی ایک حلال چیز کو ترک کرنے میں یہ طلب نہ کرو بلکہ حلال چیز یہ تمہیں کیا کرنا چاہیے استعمال کرنا چاہیے اللہ کی نعمتوں میں سے تو یہ آیت اتری ہے یہ سورج کی کیا ہے یہ واقعہ ہے ایک واقعہ یہ ہے کچھ کہتے کہ نہیں ماریا قبطیہ کے پاس وہاں سے نکلے رسول اللہ وہاں گئے تھے تو پھر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ رولر ڈال دیا اور اس وقت یہ واقعہ پیش آیا تھا بہرحال یہ دونوں کیا ہے واقعات ذکر ہے لیکن عام طور پہ یہ حضرت زینب بہاز کے پاس گیا تھا جیسے کہ کیا ہے وارد اور یہ بھی آئے ممکن ہے کہ وہ واقعہ الگ پیش آیا ہو یہ الگ پیش آیا ہو کیونکہ آپس میں سوگنے ایک دوسرے کے ساتھ حسد کر جاتی ہیں اور ان کا آپس میں کیا ہوتا ہے یعنی یہ تلعی طور پر اختلاف ہوتا رہتا ہے اگر ہاون ایک کے گھر میں چلا جاتا ہے دوسری کو تھوڑی سی جلن ہوتی ہے اور جب نکل آتے ہیں تو کچھ نہ کچھ بہانے کرتے ہیں کہ آئندہ اتنا دیر نہ لگائیں ہے یا آئندہ وہاں ہاں جی اس کے پاس جو کانا کھائے اس کی کوئی تعریف نہ کرے یہ ہے نا جی تاکہ ہمارا کیا ہو تعریف ہماری ہوئی ہو تو اس طرح یہ تبیعی ایک چیز ہے تو ان دے گماس کے درمیان میں بھی ازواج مشہرات میں یہ چیز کی طبیعت چیز ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زینب بنت جحشن معلوم ہوتا ہے کہ وہ تھا تھا جاتا تھا یعنی ایک دفعہ دو دفعہ غصہ ہے بار بار کیوں جا رہے کے پاس وشار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پیا اصل, اصل مطلب شہدوان ہم نے معاملت صحیح کیا حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ میں نے اور حقصہ نے ای ان ایتنا دخل علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات یہ تھی کہ ہم نے کسی کے پاس بھی رسول اللہ علیہ وسلم جب آ جاتے ہیں پل تقل بسائیے کہ وہ کہہ دے انی من قریح اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے مو سے مغافیر کی بدبو محسوس کر رہے ہیں تو آپ کے مو سے مغافیر کی بواری ہے اکل اقل تغافر تم نے مغافیر کہی ہے یعنی حضرت زینب نے مغافیر کے لا اور کچھ نہیں تھا کہنے میں ہاں جی مطلب یہ ہے کہ قسم کا تاکہ آئندہ وہ نہ جائے ادا خلا احدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں میں سے کسی کے پاس آیا فقالت یعنی حفصہ کے پاس یا حضرت عائشہ کے پاس تو وہ عورت جس کے پاس آیا اس بیگم نے کہا جی فکالت الحی بات کہی کہ یا رسول اللہ مغافیر کی بواری مغافیر کہی ہے فقال اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے شریف تو آصلاً میں نے تو شہد پیا حضرت زینب جہج کے پاس لوٹوں گا نہیں اور کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے بھی یاد مغافیر نبی سلام نے اصل پیا اگر حقیقی معنوں میں اس کے منہ سے مغافیر کی بو آتی تھی تو یہ ممکن ہے کیونکہ شہد کی مکیہ کبھی کبھار جس پودے پہ بھی بڑھ جائے اور جس پودے میں سے ان کے پھل کے کے یا اس کے پھولوں کے وہ جوس چوس لیں اور اس میں سے شہد بنا دیں تو پھر خوشبو اسی کے آئے گی اسی کا ذائقہ ہوگا اس میں تو عینی ممکن ہے کہ شہد کے مکیو نے مغافیر پر بیٹھ کر اس کے جوس میں سے کیا بناؤ شہد ہو. تو اس سے وہ مغافیر کی آ سکتی تھی تو فلاں اعود ال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو شہد پیا تھا حضرت زینب انتظاہ کے پاس لیکن میں دوبارہ یہ کام نہیں کروں گا مطلب یہ ہے کہ یہ شاید جب بھی پیش کرے گی تو میں نہیں پیوں گا اگر آپ کو نہیں پسند حالت تو اور میں نے خسم اٹھایا کہ آئندہ یہ نہیں پیوں گا مطلب یہ اعتبار کر لیں لاخا لکھا حدن لیکن ایک بات ہے کہ یہ بات میری اور آپ کے درمیان میں امانت ہے اس بات یہ کسی کو خبر نہیں دینی کسی کو نہیں بتانی مطلب حضرت ذہنت تک یہ بات نہ پہنچے تاکہ اس بیچاری کی دل شکنی نہ ہو جب تری مرزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیگمات کی رضامندی طلب کرتے تھے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم حرام کیوں قرار دیتے اس چیز کو جو کہ اللہ نے تمہارے لیے حلال بہنا دیا ہے سب تری مرزات آپ تلاش کرتے ہیں اپنے بیگمات کی رضامندی یہ کام کر کے اس طرح نہ کیا کرو مطلب حلال کہ اس کو حرام تو نہیں قرار دیا تھا لیکن اپنے اوپر منع کیا تھا اس منع کو بھی اللہ نے گویا کہ حرام قرار تصور دیا گویا کہ قسم کا یہ بھی کیا ہے حرمت کے معنی ہے کہ بلا وجہ کسی کے کی کہنے پر اب حلال چیز کو اپنے اوپر کیا کرتے ہیں بند کر دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آئندہ میں نہیں کروں گا یہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے ال آئے متفقن الفصل الثانی عن قال, قال رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا امراطن کوئی بھی سالت جب پوچھتی ہے یا سوال کرتی ہے مانگتی ہے زوجہ اپنے خان سے طلاق ان طلاق پھر را بن اس چیز میں جس میں کوئی ذر نہیں ہے کوئی تلخی نہیں ہے کوئی مفارکت والی بات نہیں ہے ویسے کہ ویسے جذبات میں آتی ہے کہ مجھے طلاق دے دو مجھے طلاق دے دو چھوڑ دو مجھے اس طرح باتیں کرنی اپنا روڈ جڑنا بلا کسی وجہ کے ایک تو یہ ہوتے کوئی وجہ ہوتی ہے کہ شرح وجہ ہو چلو آپ تنگے تو مجھے چھوڑ دو یا خولا چاہیے مجھے اس طرح باتیں عورت کر لے تو ایک بات ہے لیکن بلا وجہ اگر خاون سے وہ طلاق مانگتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے علیہ رائحة الجن فر اس پر حرام ہے جنت کی خوشبو یعنی جنت میں جانے کا تو نام بھی نہ لے لیکن جنت کی خوشبو جو دور سے سونگی جا سکتی ہے تو وہ بھی اس پر حرام ہے جنت کے قریب بھی نہیں جائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنت کے قریب بھی نہیں جا سکے گی اللہ جل شاہ جنت کو اس کے اوپر بالکل حرام کر دے گا دور رکھے گا اللہ اس کو جنت سے تو بلا وجہ خاون سے طلاق مانگنا یہ اچھی بات نہیں ہے کسی سے پھر کام بگڑ جاتا ہے ہاں کچھ عورتیں بڑی حیرت دلاتی ہے کو اگر آپ مر دیں تو مجھے طلاق دے دو وہ تو مر تو ہے پھر تو اس کے بوسے پہ طلاق کے الفاظ نکلتے ہیں پھر دونوں پریشان ہوتے ہیں میاں بھی اور بیوی بھی خاص طور پر جب بچوں والی ہو پھر وہ پریشان ہوتی ہے ابھی کیا بنے گا پھر مفتی حضرات کے پیچھے پڑتے ہیں کہ کوئی حل بتا دو اس کا کوئی حل نہیں ہے اگر تین طلاقیں دے دی وہ بات ختم ہوگی اس اسے کیا کرنا چاہیے احتیاط کرنا چاہیے تو اس الفاظ کو ان الفاظ کو منہ پہ لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے شیطان تو یہی چاہتا ہے ہمیشہ موں سے یہ الفاظ نکلے اور گھر اجڑ جائیں اور دشمنیاں پیلتی جائے تو اس سے تو دشمنیاں پیلتی ہیں دوسریاں تو نہیں بنتی قرآن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابغض الحلال الالہ اتلاقو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا ابغض الحلال الالہ اتلاقو تترین حلال اللہ کے ہاں وہ طلاق اگرچہ حلال ہے لیکن یہ وہ حلال ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے افغذ ہے اللہ کے ہاں کیونکہ اس سے کئی فسادات پیدا ہوتے ہیں گھر اجڑ جاتے ہیں جو رشتہ بنا ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے اور شیطان کی چاہت پوری ہو جاتی ہے تو یہ افغض الحلال ہے اللہ کو یہ حلال تو ہے لیکن اللہ کو پسند نہیں ہے بلا وجہ بلا کسی اس کے طلاق طلاق ٹھیک ہے نا جی اور یہ تو کھیل تماشا بن جاتا ہے عورتوں کو پیر ایک ٹیشو پیپر سمجھ کے لوگ کیا کرتے استعمال کرتے ہیں یہاں شادی کر لی اور چند دن کے بعد اس کو طلاق دے دی یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے اس لحاظ سے وہ بھی کسی کی بیٹی بہن ہے لہٰذا اس کے ساتھ اس طرح کھیل نہیں کھیلنا چاہیے روای رضی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا طلاق قبل نکاحن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا طلاق نکاح سے پہلے کیا مطلب ایک عورت کے ساتھ آپ کا نکاح ہی نہیں ہوا آپ طلاق دے دیتے ہیں آپ کا طلاق واقع ہی نہیں ہوتا کیونکہ وہ آپ کے نکاح میں ہے ہی نہیں تو طلاق جو واقع ہوتا ہے وہ نکاح کے بعد واقع ہوتا ہے محل اقوط طلاق کا وہ نکاح ہے جب نکاح بیچ میں ہے ہی نہیں تو لہٰذا طلاق کا محل ہے ہی نہیں تو طلاق نہیں ہے نکاح سے پہلے غلا عطاق الہ آباد ملکن اور عطاق بھی نہیں ہے غلام کا آزاد کرنا مگر ملک ثابت ہونے کے بعد اب مالک نہیں ہے کسی غلام کا اب مولا ہی نہیں ہے تو کسی کا غلام آپ آزاد کر سکتے نہیں اس دفعہ بھی آپ کہہ دیں آپ کے کہنے پہ غلام آزاد نہیں ہوتا تب وہ آزاد ہوگا جب آپ نے خریدا ہو اور آپ اس کا ملک آپ کے پاس اس کا ملک ہو تو مالک بن چکے ہو اس کا تب یہ آپ کے کہنے پہ آزاد ہوگا ورنہ نہیں اسی طرح والا وصالہ فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے में کہ روزوں میں وسال نہیں ہے روزوں کے اندر اسے اشارہ کر دیا نقلی روزوں میں وشال نہیں ہے کیا مطلب ایک انسان اگر نقلی روزے رکھتا ہے تو اس میں وسال نہ کریں مثال کا مطلب کیا ہے تسلسل سے نہ رکھیں تسلسل سے روزے رکھنے کا ممانیات ہے نفتی روزوں میں جی بہتر یہ ہے کہ ایامی بیس کا رکھیں ہر مہینے تین دن رکھیں تیرہویں اور چودہیں اور کس کی دن کی یعنی ہر ہجری تاریخ کے حساب سے ہاں جی تیرہ چودہ پندرہ تاریخ کا وہ روزہ رکھیں ایامی بیس ہے اداؤد علیہ اللہ کا معمول تھا اور اس میں یہ ہے کہ ایک روزے سے آپ کو دس نیکیوں کے برابر سواب ملتا ہے ایک روزہ دس پہ برابر ہے تو گویا کہ اگر مہینہ تیس کا ہے تو گویا کہ تین دن روزہ رکھنے سے پورا مہینے کا سواب ملا اگر آپ ہر مہینے میں ایسا رکھتے ہیں تو پھر کیا ہو جائے گا آپ کے کیا ہوگے پورا سال روزہ میں شمار ہوگا سواب کے لحاظ سے لیکن آپ نے تو کیا کیا پورا سال تو روزہ نہیں رکھا آپ نے تو مہینے میں تین دن رکھے اور یہ تین کو سر بارہ کر دے کتنے ہوگے؟ اتنے دن بنتے ہیں تو پورا سال میں اتنے دن کی کیا ہے یہ روزہ یہ تو کچھ بنتے نہیں ہے اس لحاظ سے اس میں وثال نہیں ہے وثال سے بچنے کیلئے ہمیں بیس پہ عمل کرنا چاہیے تو یہ بہتر ہے بادام اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یتیم ہونا یتیم کا حکم لگانا بعد احترام یعنی بالغ ہونے کے بعد یہ نہیں باقی رہتا یتیم بچا اس وقت یتیم ہوتا ہے جب بالغ نہیں ہے جب صغیر ہے بالغ نہیں ہے بچی ہے بچہ ہے تو یتیم نہیں ہے جیسے بالغ ہوتا ہے وہ یتیم یتیمی کے حد سے نکل جاتا ہے اس کو یتیم نہیں کہا جاتا ولا رضا آباد بن رسول اللہ وسلم نے فرمایا رضاعت ثابت نہیں ہوتی خطام کے بعد فیطام سے مراد کیا ہے دودھ چھڑوانے کے بعد جب بچے کا دودھ چھڑوایا جاتا ہے دو سال کے بعد پھر رضاعت کی مدت شمارنی ہوتی وہ رضاعت ختم ہو ہے وہ رضا تھا مجھے اور اسی طرح پورا دن کا خاموش رہنا رات تک یہ بھی نہیں ہے اسلام میں ایک آدمی صبح سے باتیں نہیں کرتا شام تک اور روزہ رکھا کس سے بات کرنے سے اسلام میں یہ چیز نہیں ہے یہ کوئی عبادت نہیں ہے بعض لوگ رہتے شیخ بنتے ہیں. کس سے بات نہیں کرنی بس کیا ہے میں نے باتوں سے رکھا ہو خاص کر پر بعض محتقفی انتخاب میں بیٹھے ہوتے ہیں اسے بالکل جائز بات بھی نہیں کرتے اللہ کے بندے جائز بات تو کر سکتے ہیں کسی کے ساتھ ٹھیک ہے نا جی ناجائز باتیں نہ کریں ضرورت کی بات آپ کر سکتے ہیں لہٰذ عباس تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اشاروں سے پھر باتیں کرتے مونی ہلاتے نہیں نہیں اللہ کے بندے اتنی بھی پابندی نہیں ہے یعنی شریعت کو چھوڑ کر اپنی طرف سے شریعت بنانا اور اس کو ثواب کا کام سمجھنا یہ کیا ہے یہ دین کے اندر دخل ہے لہٰذا یہ بےداب میں شمار ہوتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے سمجھ جو ہے پورا دن کا لیل تک یہ جائز نہیں ہے مطلب پورا دن خاموش رہنا کسی سے بات چیت نہ کرنا رات تک ٹھیک ہے نہیں یہ دین میں کوئی اس کی عبادت نہیں ہے روا ہو شرح سننا یہ روایت ہے شرح و سننا شرح سننا سے مراد صاحب صاحبی نے جو کتاب لکھی تھی شرح و مراد و عمر بن شعب بنا حضرت والد سے وہ اپنے جد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا کہ نظر نہیں ہے ابن اعظم کے لیے فیمہ اس چیز کے بارے میں لا لکھو جس کی رکھتا ایک انسان ہے کہتا کہ میرا فلان کام ہو گیا نا تو میں کیا کروں گا یہ جو گھر ہے جو تمہیں نظر آ رہا ہے یہ اللہ کے نام پہ وقف کر دوں گا ہالن وہ گھر اس پہ کیا نہیں ملکیت ہے تو یہ نظر اس کی ٹھیک نہیں ہے کسی کا گھر اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے ہالن کے مالک اس کا کوئی اور ہے اس کے اختیار میں ہے نہیں تو نظر میں یہ کیسے دے سکتا ہے تو لہذا نظر اس میں ہے جس کا تم مالک ہو جس کا تم ملکیت نہیں رکھتے تم مالک ہے نہیں ہے اس کا تو اس میں نظر قابل قبول نہیں ہے وہ نظر نہیں ہوتی وہ نظر کیا ہے وہ نظر شمار نہیں ہے شریعت لہٰذا ایسا نظر نہیں ماننا چاہیے کیا آپ بعد میں ادائیگی نہ کر سکے الاسوال حفیظ فرماتے ہیں فلاں نظر علیم فیملی فیمہ اسی طرح احتقہ آزاد کرنا غلام کا فیما اس غلام میں جس کا مالک تو نہیں ہے اب نہیں ہے مالک غلام کا مالک کوئی اور ہے پر آپ کہتے کہ چلو میں نے تو میں آزاد کر دیا تمہارے کہنے سے وہ آزاد نہیں ہوتا جب تک اپنا مالک جس کے پاس ملک ہے وہ آزاد نہ کرے الاطلا فیما لا لکھو طلاق واقع نہیں ہوتا اس چیز میں جو کہ تم طلاق کا مالک نہیں ہو ایک آدمی گلی میں ایک عورت جا ارے کسی کی عورت ہے اس کی نہیں ہے وہ کہہ دے کہ میں نے تمہیں تین طلاق دے تو کیا وہ طلاق ہو جاتی ہے کسی کی عورت یہ اس کے کہنے پہ وہ طلاق نہیں ہوتی کیونکہ وہ مالک کی نہیں اس کا اس کے طلاق ہے اس کے ساتھ نکاح تو نہیں ہوا تو لہذا طلاق نہیں ہے فیما اللہ داود وال فیما اور بیع بھی منعقد نہیں ہوتی مگر اس چیز پہ منعقد ہو سکتی ہے جس میں مال ملکیت اس کے پاس ہو آپ کسی چیز کو بیچنا چاہتے ہیں تب بیچ سکتے ہیں جب تم اس کے مالک ہو اور وہ چیز تمہاری ملکیت میں ہو اگر وہ چیز تمہاری ملکیت میں نہیں ہے آپ اس چیز کے مالک نہیں ہے تو آپ اس کو بیچ نہیں سکتے کسی کی چیز کو کوئی بیچے تو یہ بیاں شمار نہیں کی جائے گی شریعت نے یہ اصول بتا دیا پاند رکا نہ تم نو اب طلق طال سہیمت البتاتي انشاء الله پھر پڑھ لیں گے اللہ رب العزت ہم سب کو سبحان ربي رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين